صاحب و مصاف سور اللہ فرماتے ہیں کہ حقیقت تو یہ ہے کہ جو مصیبت آنے والی تھی اس کے بعض علامات بعض لوگوں کو نظر آ چکے تھے بعض لوگوں کو بے من و تجربہ والفکرہ اللہ تعالی نے ان کے ذہن کو کھولا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو بصیرت تجربہ اور فکر عطا کی تھی ولاکن لقت کانو قلائل لیکن وہ بہت تھوڑے لوگ تھے اور وہ اس طرح کے لوگ تھے جن کی اکثریت تنظیمی ڈھانچوں کے دباؤ میں نہیں تھی ان کے افکار تنظیمی زنجیروں میں بند نہیں تھے لیکن بات وہی ہے کہ یہ افکار اور یہ اللہ تعالی کی طرف سے جو روشنیاں دلوں میں فکری اعتبار سے ڈالی جا رہی ہے یہ دوسروں کو مطمئن کرنے کے لیے کافی نہیں تھے خود تو مطمئن تھا کہ اب حالات مسلسل بگڑیں گے اور حالات خراب ہوتے جائیں گے لیکن دوسروں کو سمجھانا کہ فکر میں سنجیدگی لائی جائے اور تنظیموں کے اندر کام کرنے کے اعتبار سے اور ترتیب کے اعتبار سے داخلی طور پر ایک انقلاب قائم کیا جائے تنظیموں کے اندر انقلاب قائم کیا جائے داخلی اعتبار سے اس کا وقت شاید اس وقت نہیں آیا تھا وکان امر اللہ قدر مقدورہ اور جو کچھ تقدیر میں لکھا ہوا ہے وہی ہوتا ہے لقصب وقت نے یہ بتا دیا کہ وہ تنظیمیں وہ جہادی تحریکیں اور مسلح گروہ جو کہ قطوریہ یعنی ایک ملک کے ساتھ خاص ہے سرریہ خفیہ ہے حرمیہ یا تنظیمی ایک تنظیمی ڈھانچے پر ہیں وہ مسلسل شکست کی طرف جا رہے ہیں ان کا سفر ٹوٹ پھوٹ کی طرف جا رہا ہے اس لیے کہ انہوں نے نئے عالمی نظام میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں ان کے مطابق اپنے آپ کو تبدیل نہیں کیا اس کے مقابلے کے لیے انہیں تبدیل ہونا چاہیے تھا لیکن وہ تبدیل نہیں ہو سکے اور وہ اس زمانے کے سیاسی استخباراتی اور اس کے رد عمل کے پہلوؤں کو نہیں سمجھ سکے اور جن لوگوں کے اندر اخلاص اور تبدیلی اور انقلاب کی گرمی موجود تھی اور جو کہ امت کے منتخب قسم کے کچھ جوان تھے ان کا وجود اس انقلاب کے لیے کافی نہیں تھا اگرچہ سب کچھ نظر آ رہا تھا لیکن کچھ کر نہیں سکتے تھے ولم استفیقی نہا نقد مبیر رشی غصہ فرما رہے ہیں کہ میں بھی اس وقت کوئی بڑی خدمت نہیں کر سکا الحمہ اللہ باد المادرات باد الماذرت مگر بعض بیانات اور بعض تقریروں کا موقع مل جاتا تھا بعض ماسکروں میں ہم جاتے تھے اور مرکز النور للاعلام مرکز النور اسٹوڈیو جسے شیخ ابو حذیفہ جو تنظیم الجہاد المصری کے ایک طالب علم تھے انہوں نے قائم کیا ہوا تھا ان کی سربراہی میں یہ کام کرتا تھا وہ یہ ادارہ پشاور میں موجود جہادی طبقے کو فکری اعتبار سے مسلح کرنے کی کوششوں میں مصروف رہتا تھا اس وقت مجاہدین کی تعداد چالیس ہزار تھی اور الف مجاہد چالیس ہزار سے زیادہ تھی جو بیانات میں نے وہاں کیے ان میں سے ایک اہم بیان جو ہے انیس سو کی گرمیوں میں تھا اس کا عنوان تھا للنظام سیاسی نظام نئے عالمی نظام کا سیاسی توازن کہ نئے عالمی نظام تو آ رہا ہے اور ہمارے ہاں اس کا سیاسی توازن کیا ہے اور اس بیان کا خلاصہ جو ہے اس طرح تھا استاد نے یہاں پر ایک نقشہ بنایا ہوا ہے اس نقشے کو ہم اس طرح بیان کریں گے جہاں استاد نے جمع کا نشان بنایا ہوا ہے ہم وہاں جمع کہیں گے اور اس طرح ہم یہ سمجھائیں گے کہ کون کس کے ساتھ ہے شروع میں تو یہ لکھا ہوا ہے نظام العالمی الجدید اور ضرب کا نشان ہے اتیار الجہدی المسلح کہ نئے عالمی نظام بمقابلہ مسلح جہادی تحریر یہ دو ہو گئے گروپ یہ دو ٹیمیں ہیں پہلی ٹیم کیا ہے نیا عالمی نظام اور دوسری ٹیم کیا ہے جہادی پہلی ٹیم میں کتنے طبقے شامل ہیں اس کا تعارف ہوگا پھر مجاہدین کا ذکر ہوگا پہلے فریق میں جو لوگ شامل ہیں وہ کون ہیں اسلیبی و زعیمتها امریکہ سلیبی اور ان کے سربراہ امریکہ اہیونتی یا و زعیمتها اسرائیل صہیونی یہودیت اور سربراہ اسرائیل الحکام المرتدن في بلاد المسلمین مسلمان ممالک میں مرتد حکمران جمع الطوائف المنحرف المعادی سننا اہل سنت کے دشمن منحرف طائفے جیسے شیعہ قادیانی بہائی وغیرہ جمع الحقل الدین اررسم الہل سننا اہل سنت کے سرکاری دینی ڈھانچے جمع الحرکات السلامیہ مکرقیہ من نسا اسلامی جمہوری سیاسی جماعتیں ان سب کے مقابلے میں کون ہے یہ سب کس کے مقابلے میں ہیں اب تم ویمات الجہادی المسلح وہی قلی عت مسلح جہادی تنظیمیں جو کہ اس عالمی جہاد میں امت کے مقدمے تلجیش ہیں تو آپ کو اس بات سمجھ میں رہی ہے کہ کتنا خطرناک نقشہ ہے اور یہ حقیقت ہے اس جہاد میں میرے بھائیوں سلیبی بھی ہمارے دشمن ہیں یہودی بھی ہمارے دشمن ہیں مرتد بھی ہمارے دشمن ہیں اور شیعہ رافضی قادیانی بھی ہمارے دشمن ہیں ہمارے ہی اہل سنت والجماعت جماعت کے سرکاری ادارے بھی ہمارے دشمن ہیں اور اسلامی مذہبی سیاسی پارٹیاں بھی ہماری دشمن ہیں چاہے بعض لوگوں کو اب یہ بیماری ہو رہی ہے کہ سیکولر اور اسلامی مذہبی پارٹیوں میں فرق کیا جائے لیکن دشمن ہیں سب ہمارے عملی اعتبار سے ان میں کوئی فرق نہیں ہے جس طرح متحدہ مجلس عمل والے مجاہدین کے خلاف آپریشن میں یا شریک تھے یا خاموش تھے اسی طرح نواز شریف بھی ہے عمران خان بھی ہے کوئی فرق نہیں ہے یہ لسٹ ہے یہ فہرست ہے جیسے اب ہماری اس بات سے بعض لوگوں کو درد اور تکلیف ہوگی اسی طرح استاد یہاں پر فرما رہے ہیں لقت اثارت ہل افکارو جدیر کہ ان افکار نے اس وقت ایک بہت بڑے جھگڑے کو کھڑا کر دیا تھا ولاکن ولیل ولاکن ولیل اسبت القد المنسریم تب کل جلا لیکن افسوس کی بات ہے کہ 1990 سے 2000 تک کی مدت نے ان حقائق کو بالکل صاف ستھرے انداز میں اس بات کر کے دکھا دیا پھر یہاں پر یہ بات بہت اہم ہے کہ اس سبق کے بعد میں نے اور بھی بہت سارے بیانات اور اسباق پڑھائے جس میں میں نے ہمارے اندر موجود اہل سنت منافق علماء کے ڈھانچے کے اوپر تنقید اور تردید کرنے کی اہمیت پر زور دیا استاد یہ بات چوبیس سال پہلے کی بتا رہے ہیں اور آج بھی یہ بیماری آپ کو ہمارے اندر نظر آئے گی و لوی خانہ ولیس بقدیس ان عجیب کہتے ہیں کہ وہ جہادی ماحول جس کے اندر ایک عجیب تقدس موجود تھا ان مولویوں کا ان منافق سرکاری دینی اداروں میں کام کرنے والے مولویوں کا تقدس موجود تھا حتہ مین القطل اکبر مین المنتمین لطیار الجہادی حتیٰ کے جہادی تحریکوں کی طرف منصوب ایک بہت بڑا طبقہ جو کہ اسلحہ اٹھائے ہوئے وہ ان مولویوں کی تاریخ میں رقب اللسان رہتا تھا حتا کہ ان مولویوں کا شوارز کوف جو کہ جنگ خلیج کا سربراہ تھا اور کمانڈر تھا اس کے ساتھ ان مولویوں کے کھڑے ہونے کے باوجود بھی ان کے احترام میں کوئی کمی ان کے دلوں میں نہیں آئی انیس سو اکانوے میں جا کر ابن باز نے یہودیوں کے ساتھ صلح کا اعلان کر دیا جبکہ یہودی فلسطین پر قابض ہیں اور ابو وقت جزائر قسم کے لوگ جو ہیں امریکیوں کے آنے کو اللہ کی سب سے بڑی نعمت کہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ سجدہ شکر ہمیں ادا کرنا چاہیے کہ امریکی آئے ہیں کھلم کھلا امریکیوں کے ساتھ ان مولویوں کا سرکاری ملوں کا کھڑے ہونا یہ بھی ان کے دلوں میں موجود احترام اور تقدس کو نہیں ہلا سکا حالانکہ انہوں نے یہ فتوی بھی دیے کہ اس امریکی فوج اور ان کے میرینز کے خلاف لڑنے والے مفسد نفیل ارد اللہ کی زمین پر فساد مچانے والے ہیں خود مجاہدین کے خلاف دیئے دیے تب بھی ان کے دلوں کا احترام کم نہیں ہو سکا اب اب یہاں پر بھی دیکھیں یہ قاضی حسین یہ فضل الرحمان یہ جتنے بھی لوگ ہیں سیاسی پارٹی والے یہ سب کے سب مجاہدین کے خلاف بیانات دیتے سب فضل الرحمان کہتا ہے مسلح جدوجہد پاکستان میں جائز نہیں کہتا ہے یا نہیں کہتا ہزاروں لاکھوں کے مجلس میں کہتا ہے محمد مرسی قسم کے لوگ جو کہ مجاہدین کے خلاف باقاعدہ کاروائیوں میں شریک ہوئے شاہین آپریشن اس نے کیا اور مجاہدین کو گرفتار کر کے ان کے اوپر ایک عیسائی حاکم کو عیسائی قاضی کو مقرر کیا تاکہ ان کو پھانسی پر چڑھا دے اس کے باوجود بھی ان کے احترام میں کوئی کمی نہیں آتی اسماعیل ہنی یا جس نے شیخ ابنور مقدسی رحیملہ کو ان کے ساتھیوں کے ساتھ مسجد کے اندر قتل کروایا پھر بھی اس کے احترام میں کوئی کمی نہیں آتی اور ان کو امت کہا جاتا ہے کہ ہمارے امت کے لوگ ہیں حسم اللہ علیہ کی یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں